تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی را سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو